السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی مرکز. مزید بورا إن الحمد نحمده له وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد نظه ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بذات ظلالة وكل ظلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغواه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحن عقبة من لساني يفقه قولي ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفطه ونفطه بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزدجوا ودود ان کافر یا ہماری قوم ہر میدان میں بحران کا شکار ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم اپنی نگاہوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ستپون فتعن کا مغل ماہ انگ فتنوں کا ظہور ہوگا اور اس طرح طے ہوں گے جیسے رات کی تاریخیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں جن میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا مکمل رات کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں وہ یا ایک فتنہ دوسرے سے منسلک ہوگا دوسرا فتنہ تیسرے سے منسلک ہوگا یہ تمام فسادات اور یہ فتنے ان کا ایک ہی محرک ہے اور وہ لوگوں کی اپنی کمائی ہے سرمایہ زہار الفساد فل بربہ دماغ کا سبق <تصفح> عید اناس خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کی اپنی کمائی ہے ان کا اپنا کسب ہے یہ فساد لوگوں نے اپنی حرکتوں سے خریدا ہے اس میں لوگوں کے اعمال کا دخل ہے ورنہ اللہ کی ذات ظلم کرنے والی ذات نہیں ہے اس کا ہر فیصلہ حکیمانہ اور عادل آنا ہے اور وہ قادر مطلب ہر شے پر ہاوی اور قادر ہے ہم اسی قسم کے فتلوں اور بحرانوں کا شکار ہیں اور بھائیوں فتنوں اور بہرانوں کو سب سے زیادہ دعوت دینے والی جو شے ہے وہ بادشاہوں اور حکام کا کردار ہوتا ہے ان کی بدنیتی ان کی بدعملی ان کی ملتوں پر اور ان کی قوموں پر اللہ کا امتحان اور بل ایاز اللہ کا قہر بن کے نازل ہوتی جو کل کا دن گزرا پاکستان میں یہ سیاہ ترین دن تھا کل کے دن کو ہماری قوم نے ہمارے حکام نے بہبود آبادی کے نام سے منایا اور ہر سال منانے کا عزم کیا اور ذرائع ابلاغ سے خاندانی منصوبہ بندی اور فیملی پلاننگ کی تشہیر کی اور اللہ کو خوب ناراض کیا اس کا تہر مول لیا کتنے فتنے ہو رہے ہیں موتیں ہو رہی ہیں سیلاب آ رہے ہیں گرمی ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکی ہے لیکن دین کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ملتی اللہ کا خوف نہیں یہ ایک تاریخی ہے جہالت ہے تو کل کا دن گزرا یہ اعتقادی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے موت کے مطابق ہے کتنا بڑا اللہ کا قہر ہے کہ چند دانشور اپنے آپ کو رب العالمین کے منصب پر فائز کرے آزاد و شمار بتائیں کہ وسائل کا یہ فکر ہے اور پیدائش کا یہ فکر ہے اور ایک وقت آئے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی اتنے سارے لوگوں کو پال نہیں سکے اس پر فرم یہ شرک ہے یہ شریعت کے خلاف بغاوت ہے ہماری یہ کمزور سی آواز ایوانِ بانا تک نہیں پہنچ سکتی لیکن سنتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں مخبری کرتے ہیں ایوانِ بانا تک کوئی رسائی نہیں ہے اور نہ کوئی شوق ہے اللہ بچائے شاعر نے کہا ہے ہل افسد دین الملوک و اخبار و سورین دین کو بگاڑنے والے دو طبقے ہیں ایک بادشاہوں کا طرفہ دوسرا درباری علماء کا طرفہ اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے جس دن ان ایوانوں میں ہماری رسائی ہو ہاں رسائی ہو لیکن جہاد کے طریق سے چاپڑوسی کے طریق سے نہیں دعوت کے طریق سے وہ وقت آئے کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کی توحید ان کو سنائے اور یہ سارے کے سارے تابوت اور یہ سارے کے سارے بت پاش پاش لیکن اگر کوئی اس آواز کو پہنچانے والا ہے تو ان کو کہہ دو کہ اے نواز شریف اور اے حکام والا اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے قہر سے ڈر جاؤ کہ جو کچھ کیا گیا جو کچھ بتایا گیا اور جن جن دانشوروں کو دانشور کیا ہے وہ تو جانوروں سے بدتر ہیں جو اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتے آخر وہ پی ایچ ڈی ہو ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں ہوں لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں پہچانتا تو گٹر میں رینگنے والے کیڑے ان سے بہتر ہیں اور وہ ان سے بدتر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اور جانوروں میں جس چیز کو حد حتل قرار دیا ہے وہ اس کی توحید ہے وہ اس کی توحید کی دعوت ہے اور جانور تو اللہ کی توحید کے علمبردار ہوتے ہیں فطری طور پہ وہ اس عطی کو جانتے ہیں اللہ رب العالمین وق لا شریک الحو ہے وہی رزاعت ہے اور وہی معبود ہے توحید الوحیت توحید ربوبیت یہ اللہ کا خاصہ ہے اور اس کو پہچاننا ضروری ہے اسلام اپنے لشکر کو لے کر نکلے تاکہ بارش کی دعا مانگے جب مطلوبہ میدان میں پہنچے تو لشکر سے کہا کہ اردو لوٹ چلو لوگوں نے کہا جی ہم تو دعا مانگنے آئے تھے قوم برباد ہو رہی ہے اتنی بڑی حکومت پیاس کی وجہ سے تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے دعا مانگے بغیر واپس کیوں جائیں اس لیے مان اسلام نے بتایا کہ میں نے اللہ کی ایک چھوٹی سی مصلوب دیکھ چونٹی عجیب حالت میں کھڑی ہے فرحان مستن عطن بے بہ رہے ہاتھ راس عطن بے باہ کما دیا استماد وہ نہیں سا دِن سیا میں نے ایک چیونٹی کو دیکھا وہ اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہے اور اس کے نندے نندے ہاتھ اور اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہیں دنیا کے دانشوروں وہ نمائش سوکھ سیاح کردار کے حامل موری اس چیونٹی سے اپنا عقیدہ سیکھ لو کہ وہ چیونٹی جانتی ہے کہ میرا مشکل گزرا زمین کے اندر تفن نہیں بلکہ آسمانوں کے اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہیں اور بغیر کسی واسطے کے بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی کے تصدق کے اور بغیر کسی تفیل کے کہہ رہی ہے کہ یا اپنے اے میرے پروردگار اے مجھے پالنے والے اے مجھے روزی دینے والے اتنا ہلک خلق ان دن ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں نہ تو ہم تمام لیکن تیری مخلوق تو ہے تو ہمارا خالق ہے وہ نہیں سا بیمار اور اس پانی کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں اللہ کا یہ پیغمبر کہتا ہے ارجے ہوں لوٹ جاؤ فقد فقیت ہوں بتا شیریق اللہ نے ایک چونٹی کی دعا کو سن لیا اور قبول کر لیا اور اتنی بڑی حکومت کو برباد ہونے سے بچا دیا پھر ایسے دانشور اس چیونٹی سے بدتر ہے بلکہ یہ چیوٹی عظیم اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کی توحید کی معرفت رکھتی ہے اللہ کی پہچان رکھتی ہے جسے معلوم ہے کہ مشکل کشائی کرنے والا ہاگ دروائی کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں میرے بھائیوں اس قسم کے کمیشن بازار سے اور یہ ساری تشریر اس شریعت کے خلاف اعلان جنگ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا متاثر ان بکم الم یوم الطیام اے میری امت اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرو ایسی عورتوں سے میں دو صفات ہوں جو دو, دو خوبیوں کی مالک ہوں نمبر ایک البدول محبت کرنے والی جن کا اخلاق جن کا کردار جن کی ایک ایک حرکت سے محبت چپٹتی ہو میٹھی زبان میٹھی گفتار میٹھا عمل اور محبت کا ایسا شہر ہو ایسا جادو ہو کہ اس کے خانون کی نگاہ کسی اور طرف نہ اٹھ سکے اور وہ اپنی محبت کے ذریعے اپنے خاند کو عفت اور پاک بازی کے تحفے دے دی اور دوسری خوبی البلود وہ خوب اولاد پیدا کرنے والی ہو اولاد جننے والی ہو اس میں بانس بننا ہو مقاثر بکم امن یومن قیامت <الْقِيَامَة> اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اپنی امت کو دیکھ کر امت کی تعداد کو دیکھ کر اور اپنی امت کی کفرت کو دیکھ کر سابقہ تمام انبیاء کے سامنے اور سابقہ تمام امتوں کے سامنے فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے اور یہ بد کردار لوگ بد قیمت لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سامنے بند ڈالنے کی کوشش کر رہی نعرے لگاتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے اور خوشحال گھرانے کی ضمانت یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی تجاویز پر عمل کیا جائے یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف اور اللہ کے نظام کے خلاف اور اللہ تعالی کے چہر اور اس کے حزب کو دعوت دینے کے مطابق انسان کب رب العالمین بن بیٹھا رزق کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے اللہ ہے ہے؟ کے قبضے میں یا انسانوں کے قبضے میں بل قوت میں نے انسانوں کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت اور اپنی عداعت کے لیے میں ان سے رزق نہیں چاہتا میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ کام کریں اور مجھے کھلائیں ان اللہور رداخ رزاق تو میں ہوں روزی دینے والا میں ہوں فرمایا کہ کے مام امداد بد ان فی الحال سے زمین پر چلنے والی کوئی بھی مخلوق ہو چاہے وہ دو ٹانگوں پر چلے چاہے وہ چار ٹانگوں پر چلے چاہے وہ پیش کے بعد نہیں گئے چھوٹی مخلوق ہو بڑی مخلوق ہو چاہے وہ آسمانوں پر چلنے والی ہو چاہے وہ زمین کی سطح پر چلنے والی ہو چاہے وہ زمین کے اندر ہو چاہے وہ پانی کی سطح پر ہو چاہے وہ پانی کی گہرائیوں میں ہو کہیں بھی ہو اس کو روزی دینے والا صرف ایک اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دنیا والوں تمہاری روزی اور تمہاری روزی کے خزانے صرف آسمانوں میں ہیں اور کہیں نہیں اور ان کو پہنچانے والا صرف ایک الگ اور وہ خزانے تھوڑے نہیں ہیں وہ خزانے بہت ہیں ہمارا کہ یہ بادی لو انداز في سم بند اس طرح او فی ساحدین واحدن سالوں ما الا ما سچی حدیث اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ناکارا کو پیغمبر اسلام کی میٹھی زبان سے اور پیارے پیارے ہونٹوں سے صادر ہونے والی حدیث پڑھنے کی توفیق ادا فرما دیبھا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اگر تمہارے پچھلے اور بعد میں آنے والے جو پیدا ہو کے مر چکے وہ بھی جو موجود ہیں وہ بھی اور جو قیامت مطلب تک پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی انسان بھی اور جن بھی سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب اپنے دلوں میں ایک حاجت اور ایک تمنا سوچ لیں ایک تمنا ہو ایک حاجت ہو یا کروڑ ہاتھ تمنا ہو اور کروڑ ہاتھ روتے ہو سب کے سب سوچ لیں اور پھر سب کے سب ایک ہی میں اور ایک ہی لمحے میں اپنی ضرورتیں مجھ سے مانگ مانگنے جو چاہے مانگے اور میں اسی لمحے ان سب کی ضرورتیں پوری کر دوں تو فرمایا کہ میرے خدانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی کمی ایک بحر زخار میں اور ایک جاری سمندر میں سوئی دبو کر نکالنے سے اس سمندر میں آ سکتی یہ پرور دگار کے خزانے جو قیامت تک جاری رہیں گے کبھی ختم نہیں ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے ذکر کیا ہے ایک انسان کے بارے میں یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کوئلہ بن چکا ہوگا اس کا تشخص اور اس کا گجود مکھ چکا ہوگا اس کے اعمال کی درا پہ لیکن محض اس کے حسن عقیدہ کی بنا پر اللہ تبارک بتا رہا اس کو جہنم سے نکال لے گا فرمایا کہ جنت کے قریب ایک نہر ہوگی جو نہر الحیات کے نام سے ہے زندگی کی نہر اس نہر میں اس کو ڈال دیا جائے گا اور اس کا جسم آہستہ آہستہ بڑھے گا جیسے کسی نعرے کے کنارے پر پودا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے اصلی وجود میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے قبل کروڑ ہار مخلوق جنت میں پہنچ چکی ہے اب جنت میں میرے لیے کیا بچا ہوگا میں تو سب سے آخر میں جا رہا ہوں سب سے بعد جا رہا ہوں اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تمنا تم خواہش کرو تمہیں کیا چاہیے تمنا کرو تمہیں کیا چاہیے وہ کہے گا کہ یا اللہ میں کیا تمنا کر سکتا ہوں اللہ فرمائے گا ہر رضیفہ انتقال کا مسلم دنیا جتنی دنیا کی زمین تھی اتنا علاقہ کہ تمہیں جنت میں سے دے دوں کہ کیا تم راضی ہو جاؤ گے وہ بندہ کہے گاؤں گی وہ انتر اپنا نمین یا اللہ ترقین ہے اور میں تو مخلوق ہوں تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے اللہ فرمائے گا کہ مزاق نہیں ہے ان نقط دنیا تو انسان یہاں جتنی یہ دنیا تھی اور اس کا ترس گنا اور جنت میں تمہارے نام لکھ دیتا یہ میرے رب کے خلانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری انسان جس کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے اگر یہ کہے کہ یا اللہ تو نے جو کچھ مجھے دیا ہے اسی دیے ہوئے میں سے میں پورے جنت والوں کی ہمیشہ کے لیے دعوت کرنا چاہتا ہوں انہیں کھلانا چاہتا ہوں انہیں پلانا چاہتا ہوں فرمایا کہ اگر وہ اپنے دیے ہوئے میں سے تمام محلے جنت کو کھلانا شروع کر دے پلانا شروع کر دے تو اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں اور یہ شکیم فرم اس قسم کے سیٹر تیار کرتے ہیں انہیں حیا نہیں آتی کہ اگر اسی طرح پیدائش کا سلسلہ جاری رہا اور تناسل کا تسلسل قائم رہا تو ہم تلاش ہو جائیں گے اور رزق کے اعتبار سے اناج کے اعتبار سے ہم بالکل منہدم ہو جائیں گے ہماری عمارت گر جائے گی اس قسم کی ساری باتیں ایسی ہی ہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچ لے اور یہ باور کر لے کہ روزی دینا میرے ہی ہاتھ میں ہے یہ سارے کام میں ہی کر رہا ہوں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ سے گر جاؤ عذاب کا ایک تسلسل قائم ہے کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی فتنہ لیکن یہ فتنہ ان سارے فتنوں پر غالب ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ مزاق رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا انکار اور اس کی توحید میں حزل اس کی توحید میں اضطراب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کسی بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں لہذا اپنی حرکتوں سے اپنی قوم کو برباد نہ کرو پہلے ہی یہ قوم بہت سے امتحانات اور بہت سے فاصلے طے کر چکے ہاں اگر خدشہ ہو رزق کی کمی کا فاتوں کا تو اس کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کا نبام اور اللہ کی شریعت تمہارے سامنے موجود ہے اس سے رہنمائی لو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علاش علاحلت شفا و سعید فلیہ دور بحاد البید اللہ بھی اطا ممن جمن خو اس چھوٹی سی سورت میں اللہ تعالی نے پوجے میں دریا بند کرنے کے نسدار ایک قوم کی پوری داستان لکھ دی اللہ اکبر وہ قوم کون سی تھی وہ قریش کی قوم تھی جن کے پاس صرف ایک منصب تھا اور وہ منصب یہ تھا کہ وہاں اللہ کا ایک گھر بنا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور اس اللہ کے گھر کی تولیت اس کا نظام اور اس کی دیکھ بھال اس قوم کے ہاتھ میں تھی وہ قوم قوم, قوم قریش اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشت سے قبل عرب کی حالت یہ تھی کہ ناوی گامی ڈاکو تھے قاتل تھے کتاب تھے قافلہ کافلاہ تجارت کو روکتے لوٹتے لوگوں کو قتل کرتے یہ ان کا واحد ذریعہ آمدنی تھا اور کسی کام کو کسی پیشے کو اپنے لیے باعث عید سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ضرورت بہادری اور شجاعت کا تقاضہ یہ ہے کہ قافلوں کو لوٹا جائے کوئی قافلہ معقوض نہیں تھا کوئی کاخلا محفوظ نہیں تھا اور انتہا کے آغاز اپنے نفس اور لوگوں کا مال لوٹا جانا یہ تمام چیزیں عام تھی اور لوگ ایسے ایسے نامی گرامی ڈاکو تھے کہ بعض ڈاکووں کے بارے میں پھر ادنشان میں ہے کہ قافلہ تجارت اگر بی اور سینکڑوں میں دور ہوتا اور یہ ڈاکو اپنے گھر بیٹھ کر زمین سے کام بنا دیتا تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ قاصلہ کہاں پر ہے اور وہاں پہنچ کے اس قاصلے کو لوٹ لیا جاتا اللہ اخبار مطالعہ نے اس وقت اقوام عالم میں ایک قوم کو تحفظ دے دیا یہ قوم قوم پریسٹ <تصح> لوگوں کے پر دلوں نے ٹال دیا کہ اس قوم کو نہیں لوٹنا اس کے جو بھی سفرہ تجارت ہوں وہ بالکل محفوظ اور معمول ہونے چاہیے اس قوم کو نہیں لوٹتی طرح سے یہ قوم دو سفر کرتی اللہ تعالیٰ نے ان دو سفروں کو اپنی نعمت کے طور پہ ذکر کیا کہ اے قریش ان دو سفروں کو یاد کرو ایک گرمی کا سفر ایک سردی کا سفر رہنا تشدائی ایک سردی کا سفر جو ملک یمن کی طرف ہوتا تھا کیونکہ یمن ایک گھر میں تھا دوسرا گرمی کا سفر جو ملک شام کی طرف ہوتا تھا شام ایک فرد علاقہ ہے سرد علاقے میں گرمیوں کا سفر گرم علاقے میں سردیوں کا سفر یہ دو سفر تجارت کے سفر تھے قریش جاتے تجارت کا سامان لے کر جاتے اسے بیچتے وہاں سے تجارت کا سامان لیتے واپس لوٹتے ہیں اسے بیچتے اور ان کا کافنا بالکل صحیح سالم نکلتا اور صحیح سالم اپنے گھروں کو واپس آ جاتا اللہ نے فرمایا کہ اس طریق تاریخ ترین معاشرے میں یہ جی دو سفر میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تمہاری روزی کے دروازے کھول دیے اور تمہاری تصادیات کو مستقبل رکھا کیوں صرف ایک وجہ سے اور وجہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں بیت اللہ کا نیت تھی اور بیت اللہ کا نظام تھا وہ بیت اللہ جو اللہ کی توحید کا مرکز ہے جہاں سے توحید کی شوائد ڈھونڈتی ہے اور توحید کا نور پھوٹتا ہے دنیا پر وعدہ کر دیا کہ جس کا تعلق عقیدائے توحید سے ہوگا اسے ساری نعمتیں مل جائیں گی اور نعمتوں کے سارے دروازے اس قوم کے لیے کھلے جب یہ نعمت پریمشور ہو گئی تو پھر تمہارا حق یہ ہونا چاہیے کہ فل یہاں کو دور بہار اس بیٹھ کے اس گھر کے رب کی عبادت کرو اور اس کی توحید کا سچا اچھا مظاہرہ کرو اسی کی عبادت ہو اسی کی اطاعت ہو اسی کا قانون ہو اسی کی حاکمیت ہو اور ہر تابوت کی نبی کوئی لات نہیں کوئی مناس نہیں کوئی مجھا نہیں کہ سارے جھوٹے معمود ہیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ نفا کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں, ہیں صرف اس گھر کے رب کی عبادت ہونی چاہیے جس گھر کے رب کی شان یہ ہے اللہ من خوف کہ جب تمہیں بھوک لگے گی وہ تمہیں کھانا دے دے گا اور جب تمہیں خوف ہوگا وہ تمہیں امن دے دے گا دونوں چیزوں کی دلیلیں موجود تھیں تمہارے قافلے صحیح سالم جاتے صحیح سالم آتے تم پر خوف کی کیفیت تاریخ ہو گئی ابراہ اپنے ہاتھیوں سمیت تم پر ہمدرآبر ہو گیا تمہاری چھوٹی سی بستی ابرا کے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت میں اچھی تھی تم حیران تھے پریشان تھے اب کیا ہوگا لیکن اللہ نے صرف اس بنا پر کہ تمہارا تعلق اللہ کے گھر سے ہے اس تحفیذ کے مرکز سے ہے تمہارے اس خوف کو دور کر دیا جس میں اللہ رحمٰن الحیم الفاظ حبو کا صحابل سیل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کس طرح ان کو کر دیا ان کے نام و نشان کو مٹا دیا اتنے بڑے بڑے ہاتھی اللہ تعالی نے ان کے لیے کسی آئٹم کو استعمال نہیں کیا اور کسی ہائڈروجن کو استعمال نہیں کیا اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کا انتخاب کیا اب آمیر پرندے ان کی چوچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے اور ان کنکروں کا کام آئٹم بند والا کام تھا وہ ہاتھی پر گرتا کر وہ چھوٹا تھا کنکر اور ہاتھی زمین بوس ہو جاتا اور برباد ہو جاتا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم پر خوف آیا تو میں نے تمہیں امن دے دیا دنیا والے پہچان لو اگر تمہارا لو اس گھر کے ساتھ ہوگا اور اللہ کی توحید کے ساتھ ہوگا کبھی تم بھوکے نہیں مرو گے اور کبھی تم خوف سے پریشان نہیں یہ رہے گا اس نظام کی طرف آؤ عقیدہ توحید کی طرف آؤ اور یہ کوہریاں شرکیاں عقائد کو چھوڑ دو ان غدارتوں کو ختم کر دو اور توبہ کرو ورنہ تمہاری یہ حرکتیں کسی بڑے عذاب کا پیش خما ہو سکوں تو سوچنے کی بات تو یہی ہے نا کہ ہماری یہ کیفیتیں کیسے ختم ہو یہ پریشانی کی کیفیتیں اور یہ غم کی کیفیتیں اور یہ بھوک یہ افراد اقتصادیات کا انتشار یہ سب کیسے ختم ہو ان تمام کو ختم کرنے کے لیے خاندانی منصوبہ اندی نہیں بلکہ عقیدہ توحید کا پرچار کرو اللہ کے قانون کو ناقد کرو فرمایا تمہ ان تم برا بھاؤ تم ماں اندر اللہ بحان اب الحکم اللہ امر اللہ تاغتو اللہ عیا زارکین لیکن ما اکثر اللہ سنا ہے لوگوں جن جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو یہ سب کے سب نام ہیں جو تم نے خود رکھے یا تمہارے آواز ہاتھ میں رکھے مسئلہ عبادت کا ہو الوہیجت کا ہو پوجنے کا ہو سجدہ کرنے کا ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہ ہو یہ تو چھوٹی بات ہے یہ نام تم نے کہا پڑے لیے اللہ کی کس کتاب میں ہے تلندر میں کہاں فرمائے کہ کسی کو داتا کہہ کر پوجو اور کسی کو خواجہ کہہ کر پوجو کسی کو مشکل گشاہ کہہ دو کسی کو دستگیر کہہ دو کسی کو حاجت روا کہہ دو اور کسی کو کوئی نام دے دو اور نام دے دے کر ان کو پوجو یہ سارے نام کہاں سے آئے ماں اندر اللہ جہم من سلطان اللہ کی طرف سے ان ناموں کی کوئی دلیل کوئی قرآن اور کوئی سلطان نہیں ہاں اللہ کا نظام کیا ہے اللہ کی دلیل کیا ہے اللہ کا نمہاج کیا ہے فرمایا کہ اللہ کا نمہاج دو چیزیں ہیں ان حکم اللہ, اللہ, اللہ نمبر ایک قانون ہاک صرف ایک اللہ کی قائم کر قرآن و حدیث تمہارے پاس موجود ہے قرآن و حدیث کو نافذ کر دو یہ اللہ کا پہلا مرحج دوسرا مرحجہ کہ عبادت بھی صرف ایک اللہ کی ہو اسی عالمین کی ہو اسب العالمی ہو بس یہ دو چیز نظام اللہ کا عبادت اللہ حاقت اللہ کی عبادت اللہ کی یہ دو چیز تمہیں کیا ملے گا بہت کچھ ملے گا جنم میں جو کچھ ملے گا اس کا تو کوئی تصور نہیں لیکن دنیا میں اللہ تعالی اپنے نظام کی صداقت کے کرشمے تم پر واضح کر دے گا اور فرمایا کہ تمہیں یہ دے گا کہ ذالک الدین القیم تین تیم تمہارے ہاتھ میں آ جائیں تین تیم ایک ایسا تین ایک ایسا منج ایک ایسا ندان جو تمہارے سارے کاموں کو اور سارے امور کو خود سنبھالتے پھر تمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں تمہاری فکر تمہاری کوشش تمہاری ساری سرکھی ہونی چاہیے کہ ان دو چیزوں کو نافذ کرو ایک اللہ کی ہاک نیت کو دوسرا اس کی عبادت کو اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ بھی ادام ہم منجو ہوں من خوف تمہیں بھوک لگے گی اللہ تمہیں کھانا کھا دے گا تم خوف میں ہو ہوگے اللہ کے بارے تمہارے خوف کو ظاہر کر کے تمہیں امن بتا دو ہم بلیاض بلّہ اللہ اپنی تنا میں رکھے وہ کام کر رہے ہیں جو کام اللہ کے ہیں ان کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا بنا دیا جو ہماری ذمہ داری تھی اور جو ہماری ڈیوٹی تھی میرے دوستو ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی حاکمیت اور اس کی عبادت کو اس کی عبودیت کو قائم کرنے کی توجہ ہماری کوشش ہماری ہر تحریر ہمارے ہر عمل اور ہر حرکت کا ایک ہی مقصد ہو اور وہ یہ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت لائیں گے اللہ کے بندور دینی سیاست یہی ہے جس سیاست کو دین کا حصہ کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا اقتدار اور اللہ کی حاکمیت ہاں قائم کرنے کی کوشش ہے اس کے سوا جو بھی سیاست ہے وہ شیطانی سیاست ہے وہ فردی سیاست ہے اور دین سے اس کا کوئی دام نہیں ہے اس لیے یہ ہمارا منحص اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں نہ کہ ہم وہ چیزیں سوچیں جو ہمارے سوچنے کی نہیں بلکہ جو اللہ نے اپنے ذمہ دے لی ہمارا جو اماندار تو تم عرب اللہ عرب الف کو زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کو روزی دینا میری ذمہ داری ہے لیکن ایک نظام ہے اس نظام کے ساتھ چلو اگر تم نظام سے بغورت کرو گے تو پھر ایسے ہی فتنے آئیں گی اور مسلسل فتموں کا تم شکار رہو اور اللہ معاف کرے وہ فتنے اس وقت ہم پر مسلط ہیں اور یہ فتنے قرب قیامت کی نشاندہی دے رہے ہیں وہ قیامت جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ قیامت جو جب برپا ہوگی تو نہ یہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے اس سے بڑا فتنہ کوئی تباہ کاری ہے لیکن یہ سب کچھ عقیدہ تحریر کے بلا رسول اللہ, اللہ علم نے فرمایا کہ لا کو سوات اللہ, اللہ اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر صحیح معنی میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والا اور اللہ کی توحید کے نمبرداری کرنے والا صحیح معنیٰ میں عقیدہ توحید کا مظاہرہ کرنے والا نام کے بہت ہوں گے ایسے بہت لوگ آپ کو ملیں گے جن کی دن رات آج کل مراقبوں میں صرف ہو رہی ہے اور مختلف قسم کے مقاشتوں میں صرف ہو رہے ہیں جو کبھی سر کو اونچا کرتے ہیں کبھی نیچا کرتے ہیں اور بندہ کا خیب انداز سے لنگور کی سی حرکتیں کرتے ہیں اور زبانوں سے کہتے ہیں اللہ ہُو اللہ ہُو اللہ ہُو یہ سب کا سب بدعت ہے اور حدیث کا مثال ایسے افراد نہیں ہیں ایسے افراد کے بارے میں تو قرآن ساتھ ساتھ کہتا ہے اکثر ہوں بل اللہ مشرق ہوں کہ اللہ کو ماننے والوں میں اکثریت کن لوگوں کی ہے جو حقیقت میں مشرک مشرقی اللہ کو صحیح معنیٰ میں ماننے والے بہت کم ہیں تو قدیم امن ہٹا دیے فرمایا کہ ایک شخص بھی اس سمیح کی پشت پر اگر صحیح معنیٰ میں اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والا ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہ قیامت جو سب سے بڑا فطرہ ہے یعنی فتموں کی راہ میں جو چیز دیوار ہے وہ عقیدہ توحید کہ آپ دیکھ جی ایک واحد انسان اس دنیا میں موجود ہے آسمان بھی محدود ہے زمینیں بھی محبوب سورج بھی چل رہا ہے چاند بھی چل رہے چل رہا ہے چتارے بھی شروع ہو رہے ہیں نمودار ہو رہے ہیں غائب ہو رہے ہیں پورا نظام قائم اور ذائب اور جب یہ ایک بندہ بھی نہیں رہے گا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا گویا یہ سارا نظام سارا امن ساری سلامتی ساری نیت اور سارا کسان استحکام اقدار توحید میں مضمون ہے توحید کی نمبرداری کرو جس کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ طاقتوں کے سارے اڈوں کو مسمار کر دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کی نمبرداری کرو آپ کہیں گے یہ کام مشکل اس میں بڑی مخالفتیں ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مشکل ہے تو براہ مہربانی اقتدار کو چھوڑ دو اس سلطہ کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ نے اقتدار اس زمین پر انسانوں کے حوالے صرف ایک ہی مقصد کے کی تحت کیا ان کو طاقت دی ان کو سلطہ دیا ان کو اقتدار دیا ان کو فوج دی ان کو وسائل دیے کہ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اور کسی کا حوص دیے بغیر اللہ کی توحید کو اور اس کے قانون کو زمین پر نہ کچھ اگر وہ اس قابل نہیں تو استدار کو چھوڑ دیں ورنہ قیامت کی مصولیت بڑی مہنگی مصولیت ہے اس وقت اللہ کے ایسے سوال ہوں گے کہ تمہارے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے خلیفہ آخری دنیا کے فاتح پہاڑ کی طرح ٹول رکیتا بہترین عمل بہترین نظام اللہ کے انتہائی متوازے بندے لیکن آخری گھڑیاں ہیں موت سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو میری نیکیاں ہیں میں ان نیکیوں پر کچھ ہے، کچھ نہیں مارتا صرف یہ چیز چاہتا ہوں کہ میری برائیوں کو میری نیکیوں کے ذریعے ختم کر کے مجھے برابر برابر چھوڑ دے کتنا اللہ کا خوف یہ حکام اس دور کے ہوتا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی خبریں دیں ان کی شان بیان کی جن کی بشارتیں دیں لیکن آج کا دور تو کچھ بھی نہیں ہے ہم کس دام پر اللہ کی توحید کو دلکار رہے ہیں اور اللہ کے دین کو دلکار رہے ہیں اللہ سے گھر جاؤ اور عقیدہ توحید کو سمجھو اللہ کی حاکمیت کے نظام کو سمجھو اللہ و تعالی ہم سب کو توفیق فرمائے الحمدللہ خدا حمایت معوذ بالله من شر الوسواس الخناس يا مانع سياط يا مانع بين يديه الله القرآن المنزل المنزل الهدى الهادي الله ما شهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا من رسول اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما شر من مجدفاتها وكل من سد بدا. وكل بداتن سبعاله وكل غواله في النار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 یہ ایک اعلان ہے زنانہ باز کا اس اعلان کے بارے میں عرض ہے کہ اگر یہ فروغ بھیا رحمۃ اللہ علیہ کے تعزیتی اجتماع کے بارے میں ہے تو پھر یہ اعلان میں نہیں کر سکتا کیونکہ تعزیتی اجتماع یا تعزیتی حلقہ تین دن سے زیادہ یا تین دن کے بعد منعقد نہیں ہو سکتا اور اگر اس زنانہ باز کا مقصد صرف تبلیغ ہے تو پھر یہ اعلان پیش خدمت ہے انشاءاللہ شاء اتوار کے دن زہر کی نماز کے بعد تین بجے بھابھی ہاؤس کے لوچ کالونی میں خواتین کا ایک باز ہوگا زرانہ باز اللہ کر تبدیلی ہو اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ دینی ہو <خصف> یہ ایک ساتھی ہیں جو کسی مریض کا انہوں نے علاج شروع کرایا ہے اور وہ جو درخواست کرتے ہیں کہ ان کی شفا کے لیے دعا کریں دعا کریں کہ اللہ ان کو شفاط آ فرمائے اور تمام بیماروں کو شفات آفرمائے اور رہا جو ہمارا مسئلہ چل رہا تھا آج خاندانی منصوبہ بندی کا اس میں بعض اوقات ہم ایک عارضی بندش کی طرف مجبور ہوتے ہیں وہ شہری مقاصد کے خلاف نہیں ہے اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر کی مومن یہ جی خطرہ محسوس کرے کہ کسی عورت کی زچگی اس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے پھر مستقل بنیادوں پر نہیں بلکہ عارضی بنیادوں پر وقتی طور پر تناسل کا سلسلہ ختم کیا جا سکتا ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی مزید بچ موت کا باعث بن سکتی ہے جیسے وہ عورت جس کے گھر کے بعد دیگر تین بچے جرنل آپریشن کے ذریعے پیدا ہو اس کے بارے میں آروف یہی ہے کہ اگر چوتھا بچہ پیدا ہوگا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے تو اس قسم کے کیس مست اس کے علاوہ کوئی بھی حالت ہو کسی بھی شکل میں ایسی کوئی منصوبہ بندی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ امر شریعت کے خلاف ہے اور رسول اللہ عسین کی واضح حدیثیں اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ چیز اللہ کے دین سے بغاوت کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں اللہ تبارک مطالعہ ہمیں ہر ایسے امر سے رکنے کی توفیق خطاف روا دے جو اللہ کے دین کے منافع اور اللہ کی رضا کے خلاف ہے ربا نالا تو ان نا نسین ناختانہ ربنا لا تحمل علينا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر محمد صلى الله وسلم مد منهم واخذوا من أعلم عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا أتقبل مننا إنك سمير أمين سبحان ربك رب العزك الله يسفهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين